بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول نہ جنون فع نہ فعف سب سے پہلے قیامت کے لیے فیصلہ کیا جائے گا وہ کون سا فیصلہ ہوگا ایک شخص کو لایا جائے گا جو اللہ قیٰہ میں قتل کر دیا گیا اللہ اور ربرعزت سے تمام نعمتیں یاد کروائیں گے تمہیں یہ نعمت دی تمہیں یہ نعمت دی مانے گا پھر اللہ فرمائیں گے بتاؤ تو نے میرے لیے کیا کیا کہ اللہ میں نے تو تیری میں جان دے دی اللہ فرمائیں گے کیا غلط ہے چھوٹ ہو رہے ہو تم نے تو اس لیے اس میدان میں اپنے آپ کو لے کے آئے کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے شجاع ہے لوگوں نے کہہ دیا اب میرے پاس کیا لینا چاہتے ہیں فصوں سے دل ہی لنؤ پھر حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو کھینچ کے جہنم میں لے جاؤ کیونکہ اس کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ میرا رب راضی ہو اس کا نظریہ تھا کہ لوگ کہیں بہت بہادر جان دے گی پھر اس عالم کو لایا جائے گا اس قاری قرآن کو لایا جائے گا اللہ پوچھیں کہ بعد تمہیں نے تو نوازا کہ نہیں جی ہاں مانے گا بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا کہ اگر اللہ میں تو دین کی بات کیا کرتا تھا کہا تو تو کرتا تھا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے لوگوں نے کیا دیا فیصل ابیلی ارنام اس کو کھینچ کے فرشتے جہنم لے جائیں گے ریا کرنے والا شخص جہنم کا ایندھن بنے گا اور وہ شخص تیسرا وہ انسان نیکی ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا مال خرچ کرنا اللہ بلائیں گے نیم یاد کروائیں گے بندہ مانے گا اللہ فرمائیں گے تو نے کیا کیا میرے لیے اللہ جہاں بھی تو دین کا کام ہوتا میں تو خرچ کرتا تھا اللہ رض فرمائیں گے کہ تھا جھوٹ بول رہے ہو نے تو اس لیے یہ خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑے کمال کا تاجر ہے بہت مال ہے اس کے پاس لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مالدار ہے اور میرے پاس کیا لینا چاہتے ہیں سب ہیرنام اور اس کو بھی کھینچ کے جہنم میں لے جایا جائے اللہ رب ببرعزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور سرت القلم میں وہ بام والوں کا قصہ ہمارے لیے عبرت ہے سنا یمن کے اندر کتنا خوبصورت باغ تھا وہ کتنا بڑا باغ تھا باپ کے اور مسکینوں پہ خرچ کرتا باپ کی آنکھیں بند ہوئی بیٹوں نے مشورہ کیا کہ ہم اب مسکینوں کو نہیں دیں گے نیت پوری ہوئی ہے. رات کو مشورہ کیا پلاننگز ہو رہی ہے کہ صبح صبح جائیں گے تم پالوں کو وَهُمْ يَتَخَاصَمُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ لَّقَدْ على دَعَوْنا حَرثًا قَادِرِينَ بَلَىٰ مَنْ رَآهَا قَالُوا إن لو رات کو پلانیں گی کہ صبح صبح نکلتے ہیں مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے باغ کا پھل لے لیتے ہیں اور بیچنے کے مسکینوں کو کچھ نہیں لینا ابھی مسکین نہیں آئے ابھی محروم نہیں کیا نیت واصل اور باطل ہوئی صبح صبح گئے جب دیکھا تو باغ ہے نہیں کہتے بھول تو نہیں گئے ارے ہر روز باغ میں جانے والا بھی کبھی بھولتا وہ تو جانور نہیں بولتے تو انسان کیسے بھولے گا بھولے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس بری نیت کی وجہ سے پورے باغ کو جلا کے راکھ بنایا اس لیے جب انسان اللہ کی نظار کے لیے کوئی کام نہیں کرتا جتنا مرضی بڑا ہو اس میں برکت نہیں آتی وہ بآمر ان قبیل ان کتنے بڑے بڑے بگ پروجیکٹس ہوتے ہیں لیکن نیت خالد نہیں ہے ختم ہو جاتا اور وہ او بآمر ان قبیل تو نہیں ہے کتنے چھوٹے چھوٹے آمائل ہوتے ہیں لیکن اللہ اتنی برکت فرماتے ہیں انسان بھرتا ہے حیرت میں چلا جاتا ہے اس لیے ہر وقت اس بات کی دعا کرنے کرنی چاہیے اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما ترنگ کہ ہجرت ہو الا اللہ ہی و رسولی ہجرت ہو ا و رسولی ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا ترق کرنا اور ہجرت کی دو قسمیں ہیں الحجرت الزار القوف اسلم کفر کی جگہ کو چھوڑ کے اسلام بچا کے اسلام کی جگہ پہ آ جانا الحجر من دار الخوف خو دار ان دوسری ہجت یہ ہے کہ انسان کسی خوف کے علاقے میں ہے وہاں اس کے ایمان کا بھی خوف اس کی جان کا بھی خوف وہاں سے ہجر کر کے وہاں چلا جائے جہاں اس کا ایمان بھی بچ جائے اور اس کی جان بھی بچے لیکن افضل مہاجر وہ ہے وہ افضل المہاجر میں مَنْ نہجہ اور میں نہ سب سے افضل مہاجر ہجت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے تو یہ تیسری ہجرت ہوئی الحجر من السانی الفصالحت برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف سفر کرنا یہ اللہ کو سب سے پیاری ہجت لگتی ہے ودن کا ن تھی جب بھولے دنیا اور یہ دنیا کے لیے نکلا ہو دنیا کا معلومات اس کو مل جائے گا وزیر تو کبھی نفسیف کی آمد تو کچھ نہیں ملے گی او مکہ سے جب صحابہ کرام نے ہجرت کی تو دین کے لیے کی لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے ہجرت کی تو کس کے لیے ایک عورت سے اس کی بات ہوئی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہاں تم مدینے آ جانا میں تم سے شادی کر لوں اس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی اس نے اللہ کے رسول کے لیے ہجت نہ کی بلکہ اس عورت سے شادی کرنے کی غرض سے مکہ چھوڑا مدینہ پہنچا فرمائی انکے کہاں نکاح تو کر لے گا لیکن اس ہجرت کا کوئی سواب اسے نہیں ملے جس طرح انسان کی نیت ہو اسی طرح ہی اس کو بدلہ ملے گا نیت اچھی ہے بدلا بھی اچھا ملے گا اور نیت اس کا تعلق زبان سے نہیں اس کا تعلق دل سے ہے اسی علماء یہ کہتے ان محل نیت القلب نیت کا مقام اور محل دل ہے زبان نہیں انسان وضو کرنا ہے تو دل سے نیت کرتا ہے نماز کے لیے کڑا ہونا ہے تو دل سے نیت کرتا ہے یہ مسلمانوں کی بے راروی ہے یا کتاب و سنت کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج نہ جانے کون کون سی نیتیں بھی انسانوں نے بنا بنانی جو نیتیں اللہ کے رسول نے نہیں بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کو یہ سمجھایا وہ یہی ہے کہ نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے دل سے اس کا تعلق ون كانت نت حجرت الله اللّہ رسوری فحجرت الله اللہ اور رسوری اللہ کے رسول کے لیے جو کرتا ہے اللہ کی لیے جا پا لے گا اور قیامت کو اللہ کی رسول کے رسول کی رفاقت سے نصیب ہو جائے گی اور ون قیا نت ہی جرات ہو النیا یو سیبو ہاں اور جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اللہ تو نہیں لے سکتا اسے مان چاہیے مر جائے گا دنیا میں کوئی اور غرض چاہیے تو غرض پوری ہو جائے گی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہاد کرام کو ریاکاری سے بچانے کے لیے ایک دعا سکھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشر فیکم بھی تم اخرا دن دبی لوگوں دل میں ریاکاری انسان کی اس طرح چلتی ہے جیسے چونٹی چلتی ہے پتھر پہ وید ال کا شعیز محبان کا ذوا و شرکی وکیل میں تمہیں ایک ایسی بات سمجھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اگر تم اس کو کہہ دو تو اللہ تمہیں شرک سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے وہ دعا کون سی ہے بك عنی ازبی کہ وأستغفرك لما لا أعلم اللهم أي الله إني أعوذ بك من تريد تناشاتهم أن أشرك بك شيئا كما كسي كنتم على الشريك بنعون وأنا أعلم ونجد فتا هو كي شرك وأستغفرك لما لا أعلم ولي الله من تري سے بخش طلب کرتا ہوں ایسے گناہوں کی جس کو تو ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا اور میں وہ گناہ کر بیٹھا ہوں لاشاوری میں اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے اللہ رب ربرعزت ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص بنائے ہم چاہیں گے کہ اس سے قبل کے کچھ سوالات ہوں تو آج کی ہماری اس گفتگو کا جو نتیجہ ہے کہ ہم اس عملی کام کی طرف جائیں جس سے میں اور آپ ریاکاری سے بچیں گے ویسے تو جو آپ نے گفتگو سنی ابھی آپ کو ان وہ لکھی ہوئی پیش بھی کر دی جائے گی خصوصاً وہ دعا جبھی آپ نے سنی ہے ہماری خواہش ہے کہ وہ دعا ایک لائن کی ہے ایک سطر کی ہے وہ یاد کر کے ہی ہمیں گھر جانا چاہیے اسی طرح ہی ایک ایک دو دو چیزیں انسان یاد کرے تو اللہ تعالی کی بہت ساری رحمت اکٹھی کر سکتا ہے مگر ساتھیوں کو تھوڑا سا آگے بلا لیں میں چاہوں گا کہ اس دعا کو تین مرتبہ دہرا دوں آج ہوتا کیا ہے اس طرح کی چیزیں دہرانے اور پڑھنے میں انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ لو میں تو اتنا بڑا ہو گیا تو اب یہ دعائیں یاد کروں اصل تربیت ہے ہی مربی اس کو کہتے ہیں عالم ربانی صحیح بخاری میں عبداللہ حکم عباس کیا کہتے ہیں ربانی اللہ رب جس غور علمی قبل کی مربی اور ربانی عالم وہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو سکھاتا ہے کہ ان کی بنیاد اور بیس بنے اس بنیاد پہ پھر دینی تعلیمات جو اس کے پاس پہنچے وہ راسخ ہوں تو میں اس جواب کو تین مرتبہ مطلب دہرانا چاہوں گا اللهم اللهم, اللهم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم